سوال ہے کہ کیا آئی بروز یعنی ابروؤں کو درست کروانا جائز ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی لانت گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اور بال نوچنے والیوں پر یعنی جو عورتیں بھووں کے بال نوچ کر ابرو کو خوبصورت بنائیں ایک عورت نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر لانت کی ہے آپ نے انہوں نے فرمایا میں کیوں نہ لانت کروں ان پر جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اور اس پر جو کتاب اللہ میں ملعون ہے اس نے کہا میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے مجھے تو اس میں یہ چیز نہیں ملی فرمایا تو نے اور سے پڑا ہوتا تو ضرور اس کو پایا ہوتا کیا تو نے یہ نہیں پڑھا مما آتا کم رسول فخل ہو یعنی جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ اس عورت نے کہا ہاں یہ تو پڑھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسود اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس عورت نے یہ کہا کہ ان میں کی بعض باتیں تو آپ کی بیوی بی میں بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن مصورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندر جا اور دیکھ پھر وہ مکان کے اندر گئی اور واپس آئی تو آپ نے فرمایا کیا دیکھا اس نے کہا کچھ نہیں دیکھا یعنی جو باتیں جو مورد الزام ڈھیرایا تھا اس عورت نے حضرت عبداللہ ابن مصورت اللہ تعالیٰ انہو کی زوجہ کو وہ بات ہے اس نے نہیں دیکھی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر اس میں یہ بات ہوتی تو یہ میرے ساتھ نہیں رہتی یعنی ایسی عورت میرے گھر میں نہیں رہ سکتی یعنی کہ جس کو جو ملعون بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یعنی ایسی عورت کی وہ صفات کو جو جس پر حضور علیہ اللہ نے لانت فرمائی ہو تو ایسی عورت میرے گھر میں نہیں رہ سکتی مل تعالیٰ عالم